الحمد رب العالمين والصلاة والسلام اما بعد باللہ من بسم اللہ الرحمن والسلام بعد من بسم رسول وعلى نور الله مدنی چینل کے ناظرین الحمد رب العالمین ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں آپ کا پسندیدہ ترین عظیم ترین محبوب ترین اور اردو زبان میں دیکھا جانے والا سب سے زیادہ مقبول ترین دینی سلسلہ الحمد رب العالمین مدنی چینل کا سب سے منفرد سلسلہ مدنی مذاکرہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں انشاءاللہ شاء و حضرت ابھی استقبال مدنی مذاکرہ کے تحت ہماری حاضری ہے تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شعرا کے نگران الحاج حضرت مولانا محمد عمران اطاری دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ اللہ کرم فرما ہوں گے اور پھر وقت مناسب پر شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیا صاحب اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کرم فرما ہوں گے تشریف فرما ہوں گے ہزاروں میں ہونے والا مدنی مذاکرہ جو براہ راست الحمد رب العالمین آپ کو بھی دکھایا جاتا ہے نشر کیا جاتا ہے آپ کے سوالات ہوں گے اور امیر اہل سنت دامت مرکات ہوں کے علم و تحقیق سے مزین میٹھے میٹھے جوابات ہوں گے سن چودہ سو اڑتیس ہجری کا رمضان المبارک ستائیس روزے خیر سے تکمیل کو پہنچے آج جمع ات تھا خیر سے وہ بھی اختتام کو پہنچا شب ہفتہ آگئی گئی روزہ گویا کہ اب شب ہے اور صبح اٹھائیسواں روزہ ہو جائے گا عاشقان رمضان کے دل مغموم ہیں اللہ و تعالی جل مجدہو کے اس مقدس مہمان ماہ رمضان کو رخصت کرتے ہوئے رخصتی کے مناظر بھی غم کے مناظر بھی غم رمضان کے مبارک پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے سلسلوں کو بھی آپ مدنی چینل کے ذریعے ای ملاحظہ فرما رہے ہیں اللہ تبارک واقع ازم وجل ان محبوبوں کا صدقہ جو کہ ماہ رمضان کے قدردان ہیں ہمیں بھی غمیر رمضان کی عظیم نعمت عطا فرمائے وہ محسوسات عطا فرمائے کہ جن سے واقعی ہم صرف زبان کی نوک سے نہیں بلکہ قلب کی گہرائی سے اللہ رب العالمین جل مجدو کے اس میٹھے پیارے مقدس مہمان ماہ رمضان کی رخصت پر دل میں غم لے کر آئیں مدنی چنل کے ناظرین اللہ تبارک کا عزوجل نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں کہ جن کا شمار نہیں ہے اور ہم شمار کر بھی نہیں سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا رب عزوجل وجل قرآن کریم میں خود رشاط فرماتا ہے چنانچہ پارا چودواں سورہ نحل آیت نمبر اٹھارہ کا میں پڑھتا ہوں کوئی غلطی ہو تو میری اصلاح فرمائیے گا بسم میں اللہ رحمان رحیم ان تادو نعمتم اللَّهِ لَا لا لَا سو ترجمہ لا تخ اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو اللہ تبارک کا مطالعہ زوجل کی بے شمار نعمتیں ساری کائنات کے ذرے ذرے پر بارش کے قطروں کی گنتی سے بڑھ کر درختوں کے پتوں سے زیادہ دنیا بھر کے پانی کے قطروں سے زیادہ ریت کے ذروں سے زیادہ ہر لمحہ ہر گھڑی بن مانگے طوفانی بارشوں سے تیز تر برس رہی ہے جن کو شمار کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور جس طرح میں نے ارض کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خود ہمارا پروردگار ہمارا پالن ہار ہمارا کردگار و جل ارشاد فرماتا ہے اگر تم اللہ اجز جل کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے نہ کر سکو گے پھر اس کائنات میں جو شرف و فضیلت انسان کو حاصل ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کسی بھی وقت کسی بھی لمحے کسی بھی حالت میں بلکہ کسی بھی صورت میں اپنے خالق و مالک اجز وجل کی بے حد و بے شمار نعمتوں سے بے تعلق نہیں ہو سکتا اس کا اندازہ صرف ایک لقمے سے لگایا جا سکتا ہے ون بائٹ آف پاور فوڈ کہ جو ہم کھانے کے لیے لقمہ لیتے ہیں نا یہ لقمہ رب کریم جل مجدہو کی کتنی بڑی نعمت ہے آئیے زبان میں تھوڑی سی اس کی فلوسفی آج آپ کی خدمت پہ پیش کروں تو ہمیں معلوم چلے گا کہ آج الحمد رب العالمین لبا لب جو ہم کھانے کھاتے ہیں گٹا گٹ گت جو ہم پانی چڑھاتے ہیں وہ گٹا گٹ گت پانی چڑھانا اور لبا لب کھانے کھانا وہ تو اپنی جگہ پر ہے مگر اس کا جو ایک بائٹ ہے نا ایک لقما رب کریم جل مجدو کی کس قدر زبردست نعمتوں کا مجموعہ بن کر ہماری لبو تک پہنچتا ہے اور لبوں سے لے کر پھر وجود کے جو اندر کی نعمتیں ہیں ان کا بھی کچھ نہ کچھ تذکرہ دامن وقت میں گنجائش ہوئی تو میں کر سکوں گا آپ کی خدمت میں بس میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ تشریح رکھیں تو انشاءاللہ شاء اللہ ادا شکر کے عنوان پر اللہ نے چاہا تو زبردست معلومات کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا چناچے لکمہ بائٹ جو ہم روٹی کا ایک چھوٹا سا نوالا بناتے ہیں اور اسے ڈپ کرتے ہیں شوربے میں لقمہ کہلاتا ہے یہ لقمہ دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے روٹی اور سالن روٹی بنتی ہے آٹے سے آٹا بنتا ہے گندوں سے اور سالن سبزی یا گوشت سے تیار ہوتا ہے جن جانوروں کی گوشت سے سالن بنایا جاتا ہے ان کی نشو نما گھاس سے ہوتی ہے سبزی اور گھاس کی پیداوار زمین سے ہوتی ہے المختصر روٹی اور سالن کا حصول زرعی پیداوار پر موقف ہوتا ہے اور زرعی پیداوار ایگریکلچر جتنی بھی چیزیں ہیں زمین و آسمان کا اس میں بڑا دخل ہے اللہ تبارک کا وطالعہ از وجل کی نعمتیں اناج اور سبزیوں اور ان کے ذائقوں کے لیے کیا کیا چاہیے ہوتا ہے سورج کی حرارت چاند کی کرنیں ہواؤں بادلوں بارشوں دریاؤں اور سمندروں کی ضرورت ہے سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں بادل بنتے ہیں ان سے بارش برستی ہے وہ کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں کھیتیاں پک کر تیار ہو جاتی ہیں پھر انہیں کاٹا جاتا ہے ہیوی مشینری کے مشینری کے ذریعے سے تھریشر کے ذریعے سے گندم کو چھلکے سے جدا کیا جاتا ہے پھر اسے پیسنے کے لیے ٹرکوں وغیرہ کے ذریعے چکیوں اور فلور مل سے تک پہنچایا جاتا ہے گندم پیسنے کے لیے لوہے کی مشینوں اور سالن پکانے کے لیے برتنوں نیز ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے اللہ رب عزوجل نے زمین میں لوہے کی معدنیات رکھی ایندھن کے حصول کے لیے زمین میں کوئلہ رکھا قدرتی گیس رکھی تیل پیدا کیا جنگلات میں درخت اگائے الغرض زمین اور آسمان چاند اور سورج ستارے اور بادل سمندر اور دریا بارشیں اور ہوائیں اور اناج و سبزیاں سب چیزیں اس ایک لقبے کی تیاری میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہیں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ،, سبحان اللہ اور ان میں سے ایک چیز بھی نہ تو ایک چیز بھی اگر کم ہونا اللہ نہ کرے تو پھر زرعی پیداوار بند ہو جائے پھر بندہ اس لقمے کو جب منہ میں رکھ لیتا ہے الحمدللہ رب العالمین تیار ہو گیا کھانا بھی آ گیا پلیٹ میں بھی آ گیا اب ہمارے سامنے بھی آ گیا ہم نے توڑ کر اس کا نیوالا بنا بھی لیا اب یہ بائک کہ جو ہمارے منہ کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس سے لطف اندوزی کے لیے رب کائنات جلد مجدحوں نے زبان میں ذائقے کی حس پیدا فرمائی ہم، یہ کتنی بڑی نعمت ہے زبان میں ایک ایسا لو رکھا جو اس کو ہزم کرنے میں معاون ہوتا ہے اسے چبانے کے لیے دانت بنائے پھر لقمے کو حلق سے اتارنے کے بعد بندے کا اختیار ختم اب اس کو ہزم کرنا جسمانی عائدہ کا کام ہے میدا ہمارا اسٹومک اس بائٹ کو پیستا ہے جگر اس سے خون بناتا ہے فضلا انتڑیوں اور مسانے میں چلا جاتا ہے اور یوں اس لقمے سے انسان کے جسمانی عائدہ کی نشو نما بھی ہوتی ہے آنکھ ناک کان ہاتھ پیر سب اسی سے غذائیت حاصل کرتے ہیں اسی سے چربی بنتی ہے اسی سے گوشت بنتا ہے اسی سے ہڈیاں بنتی ہیں اسی سے خون بنتا ہے اور انسان زندہ رہتا ہے صحت مند رہتا ہے چاکو چوبند رہتا ہے نا اللہ تبارک و تعالی کی عجیب شان اس کی قدرت کا عجیب نظام اس قدر نعمتوں کے ہجوم کا تقاضا ہے کہ بندے کی ہر سانس ہر سانس اللہ تبارک و تعالی کے لیے صرف اللہ تبارک کا تعالی کے لیے ہو کھائے تو ربت بارہ کا وطالعہ کے لیے پیے تو ربت بارہ کا وطالعہ کے لیے چلے تو ربت بارہ کا وطالعہ کے لیے دیکھے تو ربت بارہ کا مطالعہ کے لیے سنے تو ربت بارہ کا وطلاء کے لیے بولے تو ربت بارہ کا وطالعہ کے لیے سوئے تو ربت بارہ کا وطلاء کے لیے الغرض اس کا جینا اور مرنا سب اپنے کریم پروردار پالن ہار کردار خالق و مالک جل الا کے لیے ہو میٹھے میچھی اسلامی بھائیوں مدانی چینل کے ناظرین یہ تو ایک میں کی بات تھی جس کی میں نے مختصر آپ کی خدمت میں گویا کے ایک فلاسفی پیش کی اس کے علاوہ بھی بے شمار نعمتیں ہیں ان کاؤنٹیبل باؤنڈریز ہیں اللہ رب العالمین جل مجدہو کی طرف سے جو الحمد رب العالمین مجھ اور آپ کو ہر پل ہر ساعت ہر گھڑی ہر آن ہر لمحہ ہر لہجہ ایوری موومنٹ آف لائف ہمیں مل رہی ہیں بلکہ ارض کرونا کے بڑھ رہی ہیں جی ہاں ایک طرف ظاہری نعمتیں ہیں تو دوسری طرف باطنی نعمتوں کا ایک طویل سلسلہ ہے گویا بندہ اس کی نعمتوں کے سمندر میں ہر وقت غوطہ زن رہتا ہے اوپر نگاہ اٹھائے تو اسی کی نعمتوں کے دلکش نظارے ہیں نیچے دیکھیں تو اسی کی نعمتوں کے جال بچھے ہیں پیچھے مڑ کر دیکھے تو اسی کی نعمتوں کا چرچا ہے آگے دیکھے تو اسی کی نعمتیں ہی نظر آتی ہیں اپنے دائیں دیکھیں بائیں دیکھے جس طرف دیکھیے رب کائنات اجز وجل کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں ہی ہی ہی. اکاش کہ ہم اپنے پروردگار اپنے پالن ہار اپنے کردگار جل مجدو کی ان نعمتوں کی قدر جانے اے کاش ایسا ہو جائے کہ جب اتنی ساری نعمتیں ہمیں میسر ہیں تو پھر ہونا یہ چاہیے ہمیں خود یہ دیکھنا چاہیے کہ انہیں نعمتوں کی برکتیں تو ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین یہ دیکھنا اس کی نعمت ہے یہ بولنا اس کی نعمت ہے یہ سوچنا اس کی نعمت ہے یہ مسکرانا بھی اس کی نعمت ہے یہ آپ کا مدنی چینل دیکھنا بھی اس کی نعمت ہے ہمارا مدنی چینل پر حاضر ہونا بھی نعمت ہے اٹھنا نعمت بیٹھنا نعمت چلنا نعمت پھرنا نعمت آنا نعمت جانا نعمت ہاں سونا نعمت جاگنا نعمت شہری نعمت افطاری نعمت نعمت شربت نعمت شہد نعمت دود نعمت کس, کس نعمت کا تذکرہ کروں بلکہ خالی صاحب کتنی پیاری بات میرا پروردگار فرماتا ہے <تصفح> اور تم اپنے رب از وجل کی کون کون سی نعمت کو جھٹ پاؤ گے اس پروردگار اس پالنہار ہار کی کون کون سی نعمتیں ہیں جو ہم کو میسر نہیں ہیں ماں باپ کی نعمت اللہ اکبر کبیرہ اولاد کی نعمت اللہ اکبر کبیرہ بیوی کی نعمت اللہ اکبر کبیرہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بیٹی کی نعمت بیٹے کی نعمت قصب کی نعمت کمانے کی نعمت حلال کی طرف رجوع کی نعمت یہ کتنے بڑے نعام ہیں کتنے بڑے اکرام ہیں خدا کی قسم ہم ان نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں گے اللہ تبارک بقائلہ جل مجدو کی اس قدر نعمتیں ہیں ذرا ہم غور کریں اور ہر مدنی چینل کا ناظر و ناظرہ اپنے اوپر غور کرے کہ مولا نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں اور پھر میں عرض کروں سب سے بڑی نعمت کا تذکرہ وہ نعمت ہے ہمارے ایمان کی نعمت اللہ اللہ اللہ اللہ ایمان کی ایسی نعمت ہے خدا کی قسم ہے ایسی نعمت ہے اللہ اللہ مصطفیٰ کریم رعف رحیم علیہ ہی و صنا و تسلیم کی غلامی کی نعمت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی نعمت یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہم ان نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکیں ان نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے عمومی طور پر انسان کو اتنی ساری نعمتیں میسر ہوتی ہیں مگر فقط کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ چیزیں کہ جن کی وہ اپنی زندگی میں کمی پاتا ہے تو اس کمی کی وجہ سے اپنے قلب میں غمی پاتا ہے اور اس قلب میں غمی کی وجہ سے کبھی کبھی آنکھوں میں نمی پاتا ہے اور جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے اور پھر شکو کے امبار لگ جاتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی کیا جس کا ہم شکر ادا کریں نہیں ہمیں ملا ہی کیا ہے کہ جس کا ہم شکر ادا کریں نہیں ہمارے پاس ہے ہی کیا بھائی دیکھو تو سے ہے کیا ہمارے پاس ہے ہاں؟ کیا ہے ہمارے پاس جو ہم شکر ادا کریں کس بات کا شکر ادا کریں کس بات کا شکر ادا کریں یہ الفاظ کہنے والے درست نہیں ہوتے یہ انداز اختیار کرنے والے بھلے لوگ نہیں ہوتے اللہ رب العالمین جل مجدو کی جو نعمتیں مجھ اور آپ کو عطا ہے نا خدا کی قسم ہے اس کا شمار نہیں آئیے میں آپ کی خدمت کرتا ہوں ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی سے سیدنا سعید بن عامر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ یونس بن عبید رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کی شکایت کرنے لگا اور یہ معاملہ ایسا ہے معاشرتی طور پر میں کہوں بالخصوص ہمارے لور میڈیم کلاس کی سوسائٹی میں میڈیم کلاس کی سوسائٹی میں مڈل کلاس کی سوسائٹی میں یہ ایشو ہمیں نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ کری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و وسلم کے صدقے ہمارے غموں کو غلط فرمائے ہماری تکلیفوں کو دور فرمائے ہماری پریشانیوں کو حل فرمائے ہمیں آزمائشوں سے مولا بتائے اپنی رحمت سے ہمیں تکلیف میں نہ ڈالے آزمائش میں نہ ڈالے وہ کریم پروردگار ہے اس کی نعمتیں ہیں الحمد رب العالمین مولا اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے مگر ایک مزاج ہوتا ہے کہ نعمت تو میسر ہے مگر جو چیز نہیں ہے نا جو ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہم دین کے معاملے میں تو دیکھتے ہیں اپنے نیچے والے کو دین کے معاملے میں کس کو دیکھتے ہیں اپنے سے نیچے والے کو اور دنیا کے معاملے میں دیکھتے ہیں اپنے سے اوپر والے کو اپنے سپر والے کو اس کے پاس تو بنگلہ ہے اس کے پاس تو گاڑی ہے گاڑی بھی اس کے پاس لیموزین ہے اس کے پاس پراڈو ہے اس کے پاس یہ ہے میرے پاس موٹر سائیکل ہے وہ بھی پرانے ماڈل کی ہے اور جنابی والا میرے پاس ہے ہی کیا کبھی اوپر دیکھے کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے یہ حسرت ہی اس کو کھائی جاتی ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے میں کس بات کا شکر ادا کروں وہ دل ہی دل میں گویا اپنے اندر ایک جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کمپلیکس فیل کرتا ہے اپنے اندر ذہنی طور پر ایک کھچاؤ سا فیل کرتا ہے ایک ذہنی دباؤ سا فیل کرتا ہے اور کمزوری سی محسوس کرتا ہے ایک جسے کہنا چاہیے کہ ایسا کمپنی کا خود بخود اسے احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کہ اس کی اس کا مائنڈ سیٹ ایسا بنا ہو اگر مینٹلی طور پر وہ اپنا پازیٹو ایٹی ٹیوڈ رکھے اور مولا کریم جل مجدو کی طرف سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرحبا مرحبا قربان جائیے شیخ کامل شیخ پریقت امیر ال سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیہ صاحب اتار قادری نظوی دعوت بارکاتون علی مدنی مذاکرے کے لیے الحمد للہ رب العالمین تشریف فرما ہو رہے ہیں جس کے آپ نے نظارے دیکھے اللہ تعالی رحمت فرمائے المختصر یہ کہ مذاکرے کی طرف چلتے ہیں حال میں اپنے پروردگار اپنے پالنہار اپنے کردگار اپنے مالک اپنے خالق اپنے رازق کا شکر ادا کرتا ہے چلیئے چلتے ہیں حضور امیر علیہ سنت کی طرف وہاں پر کیا ہو رہا ہے کیا پڑھا جا رہا ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کیا آپ پر رحمت ہو صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد shafiye ya muhammadin hamdi madine hamdi madine ja salli ala muhammadin تو رسول اللہ سو نین in the جب آیا خوشی کی نظر آ چلا چڑی پاکے ہائے مانے امداد یار اللہ فقت فقط دو سکا اب رم چار مہمان da te God bless آپ تیار ہیں چلتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین تاسرات کی طرف کل بی وجہ رہا ہوں مدینہ جا رہا ہوں دعاؤں کے لیے جا رہے ہیں یہاں پہ عظر صاحب کا بیا اتنا اچھا ہوتا ہے ماشاءاللہ مجھے مدینہ جا رہا اِستے باپا اپنا جلوا افراد فضان مدینہ میں اور ان کی رکا دن دعا میں بھی شرکت کریں گے ماشاء سے یہاں پہ باپا کا دیدار ہو جاتا ہے اس سے بڑی اور کون سی بات ہے پاپا کے دیدار سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے میرے علیہ سنک کی زیارت کے لیے آیا پاپا کی زیارت یہاں مزہ ہی ہے الگ ہے مدینہ میں یہاں سے ہوتی کہ اچھی اچھی باتیں سننے کی ملتی ہے اور سنت کی زیارت بھی ہو جاتی ہے یہاں صاحب سے محبت لے کے آئیے ہمیں جی بس محبت ہے محبت لے کر آ گئی باپا جی باپا کا دیدار بھی کرنے آئے اور یہاں پہ بیٹھنے آئے فیضان مدینہ میں ہمارے تقریباً یہاں پہ دس سے پندرہ لوگ آئے بلوچستان سے اتکاپ میں بیٹھنے کے لیے فیضان مدینہ گیاروں برگتیں لوٹنے ہم نے سنے علماء کرام سے کہ جہاں اللہ کے نیک بندے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت چما چھم برستے ہیں الحمد للہ ہزاروں ہیں سب سے بڑھ کر اس دور کے سب سے بڑے ولی کامل شیخت امیر سنت کی زیارت کریں گے میں ہمیشہ حضر، حضرت صاحب کے کا بیان سننے آتا ہوں اور مطلب کہ وہ جب توبہ کراتے ہیں اس میں اور دعا کراتا ہوں تو دل کو سکون مل جاتا ہے ولی کامل سے ملاقات ہو جائے اس دور کے اندر یہ بہت سعادت کی بات ہے بس اسے دیکھنے کا شوق جو ہے نا بار بار کے لے آتا ہے ماشاء اللہ یہاں آ دل کو سکون ملتا ہے بس میں یہاں پر اپنے مرشد کی میں ہوں روحانیت حاصل کرنے کے لیے اس وقت جانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ عبادت میں گزاریں اور اس سے اچھی جگہ کیا ہوگی کہ یہاں پیرو مرشد کے زیر نگرانی کچھ عبادت ہو سکے دو دن ہو گیا میں پاپا کی چھبیسویں منانے کے لیے ادھر ٹور ٹریول کر کے ادھر آئے ہیں اور ویسے بھی تین دن کا قافلے کی نیت تھی نہیں یہاں ہمیں اچھا لگتا ہے اور بہت اچھا ماحول بنتا ہے یہاں پہ بہت خوشی ہوتی ہے یہاں پر دل کو سکون ملتا ہے اور باپا کا فیص ملتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں وقت ہم نے ہم چینل پہ گزارا ہے پوری فیملی کے ساتھ کاری بھائی کا بیان بھی سنا ہے ایسے اجتماع یہی ہوتے ہیں کراچی میں ایسے روحانی اجتماع دعوت اسلامی کے علاوہ تو ہمیں کہیں ایسے روحانی اجتماع نظر نہیں آتے اسی وجہ سے ہم نے سوچا کہ آج کی رات جو ہے یہاں گزاری جائے جو عید کی خوشی مناتے پہ آ کے پتا چلتا کہ رمضان کا کیا یہ کی خوشی تو الگ ہے لیکن رمضان کا غم یہاں پہ آ کے ساس ہوتا ہے کہ رمضان ہم سے جدا ہو رہے ہیں غم اس طرح ہے کہ وہ کیسیات بیان نہیں ہو سکتے الوداع ماہ رمضان الوداع ماہ رمضان کا بہت زیادہ غم ہو رہا ہے بہت مطلب دکھ ہوا کہ ہم لوگ رمضان اپنے کس طرح کوتاہین میں گزار دیتے ہیں کس طرح سے ہمیں رمضان کا احترام اور ادب کرنا چاہیے ہماری بہت بڑی غلطی ہوتی ہے بس اللہ پاک ہماری بخش فرمائے دل کے اندر سے جو رونا آیا ہے وہ بس مطلب انسان سوچ نہیں کہ ہم کس طرح سے غم گم گمگین ہوتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہوتا ہے ہم سے رمضان قیامت آمد ہے سب کو خوشی ہوتی ہے یہاں آ کر پتہ چلا ہے ہمیں اور جانے کا غم جس طرح باپا رو رو کے امیر والے سنر رو رو کے رمضان شریف کو الوداع کہہ رہے تھے ایسا پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا ابھی احساس ہو رہا ہے کہ رمضان بس اللہ کی بڑی نعمت ہے ہمیں رمضان کی قدر کرنی چاہیے رمضان کی اصل محبت پیرو جاگر کی اس میں کوئی کی بات نہیں یہاں پہ آگے پتہ چلا کہ رمضان کہتے کسے ہم تو عید کی خوشیوں میں لیکن رمضان کیا پایا کیا کھویا کچھ پتہ نہیں اللہ پاک بس ہمارا یہ رمضان المبارک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے رمضان میری زندگی میں پتہ نہیں آئے گا نا میں پاپا سیاد کر سکتا ہوں پاپا میری یہ دعا کریے گا رمضان میں دوبارہ ایک دفعہ ہوں رمضان میں بہت دکھ ہو رہا اس چیز کا رمضان جا رہا ال رہا رمضان سے چلا گیا پتہ بھی نہیں چلا بہت عبادت کرنے آئے تھے لیکن کچھ بھی نہیں کیا سمجھو ہم نے عبادت کے لیے آئے تھے اور بس ایسی سمجھو کہ بس اللہ پاک ہماری یہ تقاب جو کیا اس کو قبول فرمائے رمضان کیا ہے یہ دعوت اسلامی نے بتایا رمضان کیا ہے یہ مرشد اقتار نے بتایا ہے اس کی ہے اس کا غم یہ مرشد مرشد کا کرم ہوتے اتنی باتیں کریں گے روزے رکھیں گے تو پڑیں گے لیکن ہر چیزیں روزہ گزارنی اس بڑی امیدیں تھی چلو پڑھنے پڑھنے کے لیے افسوس اپنے کیے پہ رو رہے اچھے سکھے بھی بخشے سے اپنے پہ رو رہے سالوں کے بعد تو چلے ایک روای گلو زندگی رہی تو دن اتنا مبارک ملا اس کی قدر نہ کر سکے کبھی ہم <laughs> سے رک ہو ہم نے گپ لوگ گزار دیا کچھ نہ کر سکے ہم کو زندگی پسند نصیب وہ نہیں ہو زندگی میں رمضان یہ پھر بھی ملے گا دنے ملا تو کیا ہوگا کیا ہوگا مو سے مارگا میں جائیں گے اللہ کی کیا مو دکھائیں گے اسے کہ یہ لائے کہ یہ لائے تیری مارگا میں اللہ یہاں بندے مقشد تریس باز اللہ اللہ راضی ہو جائے آج کے بعد انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے گناہ نہیں کریں گے کسی کے خلاف بات گیبت نہیں کریں گے تماری زندگی جا رہی پتہ نہیں کیا میں ایک, کیا کیا؟ دن لگا کہ ایک دن بھی نہیں چلا گیا ہم سے چلا پورے برسات چلا گیا Oi, deixa eu passar você. Oi, deixa eu passar você. Oi, deixa حبی صلی اللہ مدنی چینل کے وہ ناظرین جو اس ماہ میں عالمی مدی مرکز فیطان مدینہ نہیں آ سکے یا جو آئے اور آ کر چلے جاتے رہے ذرا ان رہنے والوں کا حال دیکھیے ان میں ایک تعداد ہے جب یہ فیضان مدینہ آئے ہوں گے تو شاید انہیں اس بات کا معلوم بھی نہیں ہوگا کہ غم رمضان کسے کہتے ہیں اور رمضان المبارک کی جدائی کا کیا معاملہ ہوتا ہے لیکن ایک ماہ ابھی پورا گزرا نہیں اور بعض تو اسی اشرے میں آئے لیکن دنوں میں جو دلوں کی کیفیات تبدیل ہوتی ہیں مدری قلاب ہے جو الحمدللہ دعوت اسلامی لے کر آئی ہے اللہ کریم اور سنت کے غم رمضان کا صدقہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو غم رمضان بھی نصیب فرمائے ابھی وقت ہے کچھ لمحات ابھی باقی ہیں اٹھائیسواں روزہ ہے انتیسواں روزہ بھی ہے اللہ نے چاہا تو تیسواں روزہ بھی مل جائے تو کیا بات ہے تو آ جائیے مدینہ ان عاشکان رسول کی صحبت میں رہیے اور انشاء اللہ انتیس رمضان اتوار کو اثر کی نماز کے بعد الوداع ماہ رمضان کا اجتماع ہوتا ہے جو میں نہیں سمجھتا کہ پورے روئے زمین پر دعوت اسلامی کے مدری ماحول کے علاوہ یہ کہیں اجتماع ہوتا ہو مجھے یاد نہیں آتا نہ کبھی سنا ہے جب سے میں دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں آیا ہوں میں اس اجتما کو دیکھ رہا ہوں ایک برسو گزر گئے تو بھئی یہ اپنی مثال آپ ہے اور ہزاروں لاکھ ہزاروں اسلامی بھائی یہ رو رو کے ماہ رمضان والا کرتے ہیں تو آپ بھی ضرور آئیے گا عالمی مدین مرکر فضار مدینہ میں اثر کی جماعت پونے چھ بجے جماعت سے نماز پڑھیں اور پھر بیٹھ جائیں غروب آفتاب تک رہیں اور رو رو کر ماہ رمضان کو الوداع کریں اس سے پہلے بھی آ جائیں اللہ کریم ہم سب کو غم رمضان کی نعمت عطا فرمائیں صلی الحبیب صلی اللہ تعالی عل